الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلهي من الدين أما بعد باب الرخصة في العرايا مبيع القصول والثمار عن زيد بن الثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلمين رخص في یا خود اہل البیتی یہ خرسی ہا تمغن یا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے کتاب البیو کا باب ہے عرایہ کے سلسلے میں رخصت کا بیان ہے اور درختوں کے بیچنے اور فنوں کے بیچنے کا بیان ارایا کس کو کہتے ہیں یا آرایا کس کو کہتے ہیں اسلم میں آریہ اربوں کے ہاں ایک طریقہ رائج یہ تھا کہ جو باغ والا ہوتا ہوتا تھا وہ خاص کر کے تحت سالی اور بھپری کے زمانے میں اپنے باغ کا ایک یا کئی درخت غریب مسکین کو دے دیتے تھے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ تو اسی کام کو یا اسی درخت کے پھل سے فائدہ اٹھانے کو آریہ کہا جاتا ہے تو اس سلسلے میں شریعت نے رخصت دی ہے اور جب رخصت کا بیان کہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں حکم کیا ہے منع کا ہے یہ کام ناجائز ہے لیکن خاص خاص حالات میں اس کی رخصت ہے جیسے مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی حالت سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے کہ نہیں یہ جی رخصت ہے لیکن اصل میں کیا ہے اصل میں روزہ فرض ہے لیکن خاص حالات میں رخصت دی گئی کہ وہ اپنے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے اسی طرح سے آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ پیڑ پر درخت پر لگے ہوئے پھل کی بے پھل کی بے الگ سے جو ٹوٹا ہوا پھل ہے یا کھجورے ہیں اس کے ذریعے سے یعنی پیڑ پر لگا ہوا پھل ہے اس کا وزن نہیں معلوم ہے لیکن اس کو جو ہے کوئی شخص سے اگر ناپی ہوئی تولی ہوئی کھجور سے اگر سودا کرنا چاہتا ہے تو یہ منع ہے یہ کیا ہے منع ہے جس کو پیچھے پچھلی حدیثوں میں مزابنا کے نام سے جانا گیا ہے جانا, جانا گیا ہے لیکن آریہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے یعنی پھر سے اس مسئلے کو سمجھیں اریا تو سمجھ گئے کہ کسی کے باغ میں کسی کو کسی کسی با صاحب باغ نے مسکین کو غریب کو ایک دو درخت دے دیے کہ تم اس سے فائدہ اٹھانا اسی کو آریا کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے غریب اور مسکین کو کہ اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے تو درخت پر پیڑ پر موجود کھجوروں کو وزن کی ہوئی کھجوروں سے ابیچ سکتا ہے لیکن اس کی حد مقرر کی ہے اور اس کے شروع ہے شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ جو فقیر اور مسکین ہے اس کے اس باغ میں اپنے درخت سے پھل کھانے اور اس کو چننے اور توڑنے کے لیے جانے سے جو مکان م... باغ کا مالک ہے اس کو دشواری پیش آ رہی ہو کہ باغ میں اس کے بال بچے رہ رہے ہیں بیوی رہ رہی ہے اب اس کو دے تو دیا ہے غریب مسکین کو لیکن اب اس کے آنے جانے سے پتہ نہیں کب کیسے رہ رہے ہیں کیسے نہیں رہے ہیں اس کو کچھ حرج ہو کچھ تکلیف ہو پریشانی ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ غریب اور مسکین آدمی اپنے پیڑ کے اس پھل کو اس کھجور کو ناپی اور تولی ہوئی وزن کی ہوئی کھجور سے بیچ سکتا ہے یعنی صاحب باغ سے اس کو بیچ سکتا ہے کہ ہاں تم ہمیں اس کھجور کے بدلے اس پیڑ کی کھجور کے بدلے ہمیں اتنے کلو کھجوریں دے دو تو ہم جو ہے باغ میں پھر نہیں آئیں گے اس کی اجازت دی ہے شریعت میں تو شرط کیا ہے کہ صاحب باغ کو صاحب باغ کو وہاں پر آنے جانے سے اس مسکین یا اس آدمی کے شخص یا جس کو بھی دیا ہو ہدیے میں دیا ہو اس کے آنے جانے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی شریعت نے مقدار مقرر کی ہے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کہ پانچ وسط سے کم کھجور ہو تو اس کی بے جائز ہے پانچ وسق کی پانچ وسق سے کم کھجور ہو تو اس کی بے جائز ہے ایک وسط کتنا ہوتا ہے ایک وسط کتنا ہوتا ہے چار من ہوتا ہے چار من کتنے ہوتے ہیں یعنی تقریبا جو ہے ڈیڑھ کنٹل مان لیجیے آپ تو پانچ وسک کتنے ہو گئے ساڑھے سات کنٹل ساڑھے سات کنٹل سے کم کھجور اگر ہو یعنی اندازے سے کہ ہاں اتنی کھجور اس پہ لگی ہوئی ہے اور ساڑھے سات کنٹل سے کم خجور مثال کے طور پر سات کنٹل کھجور کے ذریعے سے اس کو جو ہے خریدا جا سکتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ ہو پانچ وسک ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر شریعت کو اس کی اجازت ہے. نہیں دی ہے کیونکہ یہاں پر پانچ وسط ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ چلو غریب مسکین آدمی اب کھجور جو ہے پکی ہوئی اور پکی ہوئی کیا بلکہ توڑی ہوئی کھجور وہ تمر لے لے گا اور اس پیڑ میں پیڑ کی کھجور کھجور کو بیچ دے گا تو اس میں دونوں طرف کی رعایت کو شریعت نے منحوظ رکھا ہے اس کا لحاظ کیا ہے لیکن پورے باغ کی کھجوروں کو پورے باغ کی کھجوروں کو ناپی ہوئی اور تولی ہوئی کھجوروں سے بیچ دینا یہ درست اور جائز نہیں ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے البتہ پورا باغ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے پورا باغ اگر قیمتن خریدنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت دی ہے شریعت نے لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ حتیہ یا بد ہوا صلاح ہوا جیسا کہ آگے اس کا بیان آئے گا یہاں تک کہ وہ کھجور یا پھل جو ہے پک جائے پختہ ہو جائے تو اس کو بیچ سکتے ہیں یعنی بیماری سے اور اسی طرح سے آسمانی آفتوں سے وہ محفوظ ہونے کا اس کے اندر امکان پیدا ہو جائے تو بیچ سکتے ہیں تو اریا سمجھے کہ نہیں آپ لوگ اریا سمجھ گئے کسی بڑے باغ میں یا کوئی سب باغ ہو اس میں ایک دو پیڑ کوئی شخص غریب مسکین کو دے دے پھر اس کے آنے جانے سے ساہب وباگ کو کیا ہے تکلیف ہو تو وہ جو ہے جو جس کو دی گئی ہے وہ چیز وہ پیڑ دیے گئے ہیں وہ اس کو بیچ سکتا ہے وزن کی ہوئی کھجوروں کے بدلے لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ اس کو دشواری ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پانچ سے کم ہو پانچ وسط کے بارے میں بھی اہل علم نے جو ہے کیا کہتے ہیں اجازت نہیں دی ہے کہ پانچ وسط سے کم کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے تو دیکھیں حدیث آ رہا اسی کو آریا کہتے ہیں اور بے ان اصول کیا ہے اصول یعنی درخت کو بیچنا کوئی آدمی اپنے پورے باپ کو بیچ سکتا ہے اس کے درختوں کو بیچ سکتا ہے کوئی اس میں جائز ہے اسی طرح سے پھلوں کو بیچنا اس کی کیا کنڈیشن ہے کیسی حالات میں ان کو بیچنا چاہیے اس کا بیان اس میں صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرایا کے سلسلے میں رخصت دی کہ وہ بیچا جائے بیچ دیا جائے یعنی وہی یعنی درخت کے پھل جو ہے بیچ دیے جائے یا بیچ دی جائیں اس کو وزن کی ہوئی کھجوروں کے بدلے اندازہ کر کے بے خرچہ خرش ہے خرصمانے خرص خرص خرص کیا ہوتا ہے اندازہ کرنا یعنی کوئی اندازہ کرنے والا جو ماہر ہو کیا بھائی جو ہے یہ درخت پر جو کھجوریں ہیں اس کا وزن سوکھنے کے بعد اتنا ہوگا مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں پانچ کنٹل یہ کھجور اتریں گی کھجور اترنے کے بعد ٹوٹنے کے بعد اور کے کے بعد پانچ کنٹل ہوگی تو پانچ کنٹل کے عوض وہ بیچ سکتا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تمرن یا قلونہ صحیح مسلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آریہ میں رخصت دی ہے کہ گھر والے اندازے سے خشک کھجور دے کر کھانے کے لیے تازہ کھجور حاصل کر لیں خشک کھجور دے کر کے تازہ کھجور حاصل کر لیں دوسرا طریقہ بھی اریا میں اریا میں یہ بھی کیا کہتے ہیں جائز اور درست ہے کہ جیسے باغ ہے باغ میں گھر والوں کو مثال کے پہلے زمانے میں جو ہے عام طور سے باغ میں ہی گھر بنایا کرتے تھے باغ میں گھر, گھر ہوتا تھا وہی وہ سب کچھ ان کا ہوتا تھا اور آج بھی بعض علاقوں میں دیہی علاقوں میں کیرلا وغیرہ میں جو ہے باغ ہوتا ہے ناریل کا باغ ہے اسی میں اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں اسی میں جو ہے बना بنا ہے پورا گھر بنا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ بھی درست ہے کہ گھر والوں کی چاہ گھر والوں کی چاہ تو وہ چاہتے ہیں کہ روتب یعنی بالکل تازہ پکی ہوئی بالکل ابھی ابھی جو ہے آدھی پکی آگی آدھی, کچی آدھی کچی جو آتی ہے کھجور کے موسم میں وہ اس طرح کی کھجور کھانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کہتے جو باغ والا ہے جو درخت والا ہے اس سے کھجور دے کر کے خرید سکتے ہیں اس طرح سے بھی درست ہے اور اس طرح سے بھی درست ہے بات ایک ہی ہے تو اس کی شریعت نے رخصت دی ہے اور اس میں اے کوئی اشکال نہیں ہے ابھی کے اندر موجود ہے تو اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے ربی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیع من التمر فیما اوسقین متفق وہاں پر جو ابھی ذکر کی گئی ہے بات شرط کیا ہے قید کیا ہے کہ پانچ و سے کم ہو تو اس حدیث میں یہی بیان کیا گیا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارایا کو بیچنے میں بیچنے کی اجازت دی یا بیچنے میں رخصت عطا فرمائی ہے کہ کھجوروں کے بدلے اندازہ کر کے اس کو بیچ دیا جائے لیکن کتنی کھجوروں میں پانچ وسق سے کم میں پانچ وسق کتنا ہوتا ہے تقریباً ساڑھے سات کنٹل وزن ہوتا ہے اس کا تو اس سے کم ہو مثال کے طور پر سات سو بیس تیس جو ہے کلو ہو یا سات سو کلو ہو یعنی سات کنٹل ہو تو اس میں رخصت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو شک کا لفظ ہے او او فی خمسط اوسوقین تو او کا لفظ یہاں یہ شک درست نہیں ہے بلکہ فیما دونا خمس اوسوقین ہی ہونا چاہیے یعنی پانچ بشخ سے کم ہونا چاہیے ساڑھے سات کنٹل سے کم ہونا چاہیے عبداللہ ابر تعالیٰ عمر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ ان کی پختگی ظاہر ہو جائے پھلوں کے بیچنے اور خریدنے سے منع فرمایا کب کہاں جب پیڑ پر لگے ہوئے ہو یعنی باغ کے خرید و فروخت سے باغ کے اس کی اصل یاری پیڑ خریدنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ پیڑ پر لگے ہوئے پھلوں کے بیش میں سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ پختہ ہو جائے پختہ ہو جائے پختہ ہو, ہو جائے ہو جائے گا تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیماریوں سے اور جو ہے پھل میں جو آنے والی بیماریاں ہوتی ہیں اور جو کیا کہتے ہیں آفتیں ہوتی ہیں تو اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا ابھی چھوٹے چھوٹے بالکل پھل ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے کیڑے لگ جائے وہ ختم ہو جائے تو اس سے کیا ہے خریدنے والے کو کیا ہوگا نقصان ہو جائے گا یا یہ کہ کیا کہتے ہیں تیز آندھی آئے اور کیا کہتے ہیں سب سارا پھل جو ہے وہ سارے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو چو پھل ہیں جو ابھی پختہ نہیں ہے سب گر ٹوٹ کر کے گر جائے تو اس سے کیا ہے خریدنے والے کو نقصان ہوگا تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پکنے پک جائے اور پکنے کے بالکل قریب ہو جائے اور پختہ ہو جائے تو پھر اس کو بیچا جا سکتا ہے اور یہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو منع فرمایا ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت تھا اور ایک روایت میں اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صلاح کے بارے میں پوچھا گیا وما ہوا کہ اس کی درستگی اور پختگی کیا ہے تو آل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی ترہبہ آہتو ہے یہاں تک کہ اس کی بیماری کیا ہو ختم ہو جائے وعنانسن بالمالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیعی الثمار حتی تزہی قیل وما زہوها قال تحمار و تصفار متفق علیہ لفظ البخاری بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے یعنی درخت پر موجود پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ پختہ ہو جائے تو پوچھا گیا کہ اس کی پختگی کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے پھل یا زرد ہو جائے تو کچھ کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جو کیا کہتے ہیں آ, سرخ رنگ کی ہوتی ہے لال رنگ کی ہوتی ہیں کچھ پیلے رنگ کی ہوتی ہیں تو اسی حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہاں تک کہ وہ کھجور اگر لال والی ہو تو سرخ ہو جائے اس کے دانے سرخ ہو جائے اور اگر پیلی والی ہو یلو کلر کی ہو تو وہ کیا ہو آ, وہ پیلے کلر کی ہو جائے وہ پیلا رنگ آ جائے اس پہ تو اس کو بیچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حتّہ سوتا الخمس الس وسح ابن اڈبان الحاکم وسح ال شیخ البانی رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے بیچنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ انگور کالا ہو جائے اور اسی طرح سے ایک لفظ ہے دانا دانے کے بیچنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ پختہ ہو جائے تو یہاں پر جو ہے دانا سے مراد کیا کہتے ہیں یہ غلے نہیں ہے دانا سے مراد جو ہے غلے نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں جو اور طرح کے پھل ہوتے ہیں ان کو بیچ سکتے ہیں اور اسی طرح سے غلے بھی بیچ سکتے ہیں غلے بھی بیچ سکتے ہیں لیکن قیمتاً اس کو آدمی خریدے گا غلے کے بدلے جو کیا کہتے ہیں ناپا ہوا غلہ ہے اس کے بدلے اس کو نہیں بیچ سکتے اس کے بدلے اس کو نہیں بیچ سکتے جیسے کھیتی میں کھڑا وہ ہے تو اندازہ اگر ہے کسی طرح کا تو اس کو خرید سکتے لیکن قیمتاً خرید سکتے ہیں لیکن یہ حدیث کیا کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس کو یہاں پر محقق نے اس کو ظاہر قرار دیا ہے لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ حدیث صحیح ہے وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخي تمر فاصابت هجائحه فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وفي روايه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجرائم دیکھیں شریعت میں کتنا لحاظ کیا ہے ایک تو اپ نے پہلے حدیث سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا ہے یعنی پھل پر لگے یہ باغ میں لگے ہوئے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا ہے یعنی پورا باغ بیچنے سے منع فرمایا ہے لیکن اگر وہ پختہ ہو جائے تب آدمی اس کو بیچ سکتا ہے لیکن ایک اور رعایت اس حدیث میں پیش کی گئی ہے کہ اگر کسی نے کسی نے پھل پر لگے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو خرید لیا خریدنے کے بعد ابھی پھلوں کو توڑا نہیں خریدنے والے نے پھلوں کو توڑا نہیں اور ایسی آفت آ گئی ایسی کیا کہتا طوفان آ گیا اولے پڑ گئے یا اس طرح کا کوئی ایسا طوفان آ گیا کہ وہ سارا باغ جو ہے تباہ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں پھر ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ بیچنے والے کو بیچنے والے کو یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ خریدنے والے سے پیسہ وصول کر لے کیوں اس لیے کہ گرچے بیچنے والے نے اس کو بیچنے کی اجازت دی ہے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی ہے لیکن ابھی مکمل طور پر وہ اس پر قابض نہیں ہوا ہے اس کی ملکیت میں وہ چیز نہیں آئی ہے اس لیے شریعت نے یہاں پر خریدنے والے کی رعایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھیے لو بے تم ان عقیق کہ اگر تم اپنے بھائی سے کھجور بیچ دو اور کھجور سے مراد یعنی پیڑ پر لگے ہوئے پیڑ پورا باغ خرید لیا ہے اس نے پھر اس کے بعد اس باغ پر کیا آ جائے آفت آ جائے جائے یعنی آفت آ جائے مصیبت آ جائے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ لو یعنی بیچنے والے سے خریدنے والے سے تم کچھ پیسہ لو پھر آگے اللہ کے رسوم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ بےما تہ بغیر حق کہ کس چیز کے بدلے ناحک تم اپنے بھائی سے پیسہ لو اگر تم آج اس باپ کو نہ بیچے ہوتے اور یہ مصیبت آ جاتی تو کون اس کا بدلہ دیتا تاوان دیتا کوئی نہیں دیتا اس لیے ابھی یہاں پر چونکہ اس نے فائدہ اس سے نہیں اٹھایا ہے ابھی گویا کہ تمہاری ہی ضمانت اور گارنٹی میں ہے اس میں زمانت کس کی زمانت میں بھی پیڑ پر جو ہے وہ بیچنے والے کی زمانت پر رہے گا یہاں تک کہ آدمی اس کو توڑ لے توڑنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں بائے پر بیچنے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن توڑنے سے پہلے اگر کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو پھر اس کا جو ہے ہاں، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ بیچنے خریدنے والے سے اس میں کچھ اس سے پیسہ لے آگے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بےبدہ ہمارا بےبد علم الجوائح مصیبتوں میں مصیبتوں میں جو کیا کہتے ہیں یہ پھل وغیرہ خراب ختم ہو جاتا ہے اس کو اس کو کینسل کرنے کا حکم دیا کینسل کرنے کا حکم دیا یعنی جو اس طرح کی آفتوں میں پھل خراب ہو جائے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کو سمجھ لیجئے کہ کینسل کر دیا کی گویا کی بہ ہوئی نہیں اس لیے جائز نہیں ہے کہ خریدنے والا بیچنے بیش والا خریدنے والے سے پیسے لے بات سمجھ میں آ گئی کہ کی نہیں کیوں اس لیے کہ اس میں جو ہے ابھی مکمل طور پر خریدنے والا قابض نہیں ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تع نخل دان تو ابا فتح تو اللہ با اللہ ان مبتا ہو اسی طرح سے اس معاملے میں دوسری وہ خرید و فروخت بھی آ جائیں گی جس میں معاملہ طے ہونے کے بعد معاملہ طے ہونے کے بعد مکمل قبضے سے پہلے بہ ہو گئی بائیں اور مشتری میں بے ہو گئی لیکن ابھی خریدنے والے کو مکمل قبضہ اس چیز پر حاصل نہیں ہوا ہے مکمل قبضہ حاصل نہیں ہوا ہے اور وہ تباہ ہو جائے اور وہ تباہ ہو جائے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں بیچنے والا والے کو حق نہیں حاصل ہے کہ اس سے اس سے پیسہ لے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک فلیٹ خریدا بات چیت ہو گئی تباہ مکمل ہو گئی لیکن ابھی نقل الملکیا نہیں ہوا ہے یعنی مکمل وہ اس پر قابض نہیں ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے یا یہ کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی کیا کہتے زلزلہ وغیرہ آ گیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا اور وہ بلڈنگ پوری تباہ ہو گئی گر گئی تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں بیچنے والا والے کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ اس کو پیسے ادا کرے کیونکہ ابھی وہ مکمل طور پر مالک نہیں ہوا ہے یہ مستصبہ وزارت یہ وزارت الصحب کی طرف سے آئے ہیں ہیلتھ منسٹری کی طرف سے اور یہ انفلوئنزا کا جو ہے انجیکشن لگائیں گے وہ پیچھے بس کیا پچھلے حصے میں ہوں گے تو جن ساتھیوں کو لگوانا ہوگا بھی درس کے بعد وہ لگوا لیں گے یا ایک ایک کر کے اگر لگوا لیں تو کوئی حرض کی بات کو ہوگی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں جی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں جیسے پھل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہے کہ اگر خرید, خرید لیا کسی نے ہا, سب کچھ ہو گیا لیکن ابھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اسے. گویا کہ ابھی اس کی ملکیت میں وہ چیز پوری نہیں آئی ہے اسی طرح سے دوسری اور چیزوں کا بھی معاملہ اس پر جو ہے جی جیسے جیسے جی پیسے کی لین دین ہو, جی, ہو گئی تو اب باغ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیسے کی لین دین ہو جاتی ہے ابھی اس نے توڑا نہیں باغ کے پھلوں کو لیا توڑا نہیں کہ کیا کہتے ہیں آفت اور مصیبت آ گئی تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جائز نہیں اس کے لیے کہ وہ اس سے پیسہ لے ہاں پھر واپس کرنا پڑے گا نہیں اس کو کیا کہتے اس کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا یہاں پر جو کچھ کچھ اہل علم نے تہائی وغیرہ کا کی شرط لگائی ہے کہ ایک تہائی حصے سے کم میں اگر پریشانی آئے مصیبت آئے اور اس کا خراب ہو تو اس میں جو ہے خریدنے والا برداشت کرے گا لیکن حدیث وغیرہ میں اس کی کوئی قید نہیں اگلی حدیث جو پڑھی گئی ہے وہ تعبیر کے سلسلے میں ہے تعبیر کس کو کہتے ہیں یہ کھجوروں کا معاملہ ہے جس کو قلم کاری کہہ لیجیے یا یہ کہ کوئی دوسرا نام اس کا ہوتا ہے نر کھجور کے گودے کو مادہ کھجور کے خوشے میں کیا کہتے ہیں رکھ دیا جاتا ہے پھاڑ کر کے چیر کر کے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پھل اللہ کے حکم سے زیادہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے تو ان کو دیکھا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ جو ہے ایسا نہ کرو تو کیا حرج کی بات ہے تو صحابہ اکرام نے مدینہ والوں نے اس سال جو ہے تعبیر نہیں کی یہی نر خدور کے گودے کو نکال کر کے مادہ خدور کے جو ہے خوشے میں جو کوسا جو نکلتا ہے جس میں کھجورے پھل اور دانے آتے ہیں اس میں وہ پھاڑ کر کے اس کو لگا دیتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب جو بھی نام دے لیجیے ایسا کرنے سے جو ہے کھجوریں زیادہ آتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سابق رام کو کہہ دیا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہوجور کھجوریں جتنی آنی ہے آئیں گی تو اس سال جو ہے کھجوریں کم آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے شکایت کی جا کر کے اور کہا کہ آپ نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا ہم نے ایسا کیا تو ہماری کھجوریں جو ہے وہ کم آئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایسا فرق پڑتا ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان تم آنم بے عمور دنیا تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جاننے والے رہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں وہاں پر ان کو شران حکم نہیں دیا تھا ایک مشورہ دیا تھا تو اس لیے جو ہے ہاں اس وجہ سے اس, اس کو کیا کہتے ہیں تعبیر کہتے ہیں تعبیر کہتے ہیں سمجھ گئے کہ نہیں تعبیر اپنے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو قلع, عام وغیرہ کے اس میں شاید کچھ قلم وغیرہ لگاتے ہیں کچھ کرتے ہیں جی جی جی لیکن اب کھجور کا شاید دوسرا معاملہ ہے یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سے خجور کے باغ میں خجور کو باغ خجور کے باغ کو بیچ دے یا جو شخص کھجور کے باغ کو خریدے تعبیر کرنے کے بعد تعبیر کرنے کے بعد یعنی جو باغ کا مالک تھا اس نے کھجوروں میں تعبیر کی تھی ایک ایک کر کے جا کر کے لگوا سکتے ہیں آپ لوگ جا کر کے ہاں خزوروں کے باغ میں تعبیر کی تھی تعبیر تعبیر کی تھی پھر اس باغ کو کسی نے خرید لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس تعبیر کی وجہ سے جو اس کا پھل آئے گا وہ خریدنے والے کا نہیں ہوگا بیچنے والے کا ہوگا کسی نے باغ کی تعبیر کی اور پھر اسی درمیان کسی نے اس کو خرید لیا تو اس میں جو پھل آئے گا وہ کس کا ہوگا تعبیر کرنے والے کا اب یہاں باغ جو خریدا ہے وہ پھل نہیں خریدا ہے کیا باغ پورا باغ خرید لیا پورے جتنے درخت تھے اصول خریدا ہے باغ کا پیڑ خریدا ہے درخت خریدا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ باغ جو ہوگا پھر یہ پھل جو ہوگا وہ بیچنے والے کا ہوگا اس لیے کہ اس نے اس میں محنت کی ہے خریدنے والے نے پھل نہیں خریدا ہے ابھی فی الحال کی جو بات ہے پھل نہیں خریدا بلکہ کیا خریدا ہے درخت خریدا ہے اللہ لیکن اگر خریدنے والے نے شرط لگا لی ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ تم تعبیر کر چکے ہو لیکن پھر بھی پھل بھی ہمارا ہوگا تو ایسی صورت میں وہ لے سکتا ہے ورنہ تو نہیں لے سکتا بات سمجھ میں آ آگے باب ہے ابھی دس منٹ اور باقی پڑھ لیتے ہیں ابواب سلم ولقرونی یہ بہت اہم باب ہے جس سے ہم لوگ سب لوگ جو ہے روزمرہ کی زندگی میں دو چار ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح کے مسائل ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں شریعت نے ہر چیز کا اصول بتایا ہے ہر چیز کا ذاتہ شریعت کے اندر ہے یہاں قرض کے کا لین دین اسی طرح سے رہن کا معاملہ اور اسی طرح سے پیشگی طور پر کسی چیز کو خریدنے کے لیے پیسہ دینا اس طرح کے اس طرح کے مسائل ہوں گے تو ابو آبو سلم سلم کس کو کہتے ہیں سلم اسلے میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص سے کسی سے سامان خریدنے کے لیے پیشگی طور پر پیسہ دے دے کھجور کے کھجور کے درخت باغ والے کو پیشگی طور پر پیسے دے دے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہمیں تمہارے باغ سے اتنے کنٹل کھجور چاہیے ہمیں تمہارے باغ تمہارے کھیت سے اتنے غلے چاہیے ہمیں تمہاری دکان سے اتنی چیزیں چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے پیشگی طور پر ایک مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے کیا کہتے ہیں چار پانچ مہینہ پہلے دے دے ایک سال پہلے دے دے, دے تو اس کو کہتے ہیں بیع سلم بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں پیشگی طور پر ایڈوانس دے دے ایڈوانس دے دے پیسے دے دے کھیت والے کو باغ والے کو سامان والے کو مال والے کو پیشگی طور پر دے دے کہ بھئی ایسا ہے کہ ہم, ہم کو آپ سے یہ چیز چاہیے جب آپ کے کھیت میں جب غلہ پیدا ہوگا تو اس میں سے اتنے کنٹل ہم کو چاہیے اب جس جتنے پر سودا ہو جائے جتنے پر سودا ہو جائے بیا نا نہیں ہے پیسہ دے دے کیا آپ کو دس کنٹل کا ہی اور یہ دس کنٹل کا پیسہ دے لے لو کھیت والا ہے اس کو دے دے تو یہ اس کو بے سلم کہتے ہیں اور اس بے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے اس سے لوگوں کا فائدہ ہے باغ والے کا بھی اور کھیت والے کا بھی فائدہ ہے اور جو کیا کہتے ہیں خریدنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اس کو پہلے سے پیسہ دے, دے رہا ہے تو اس کو کم ریٹ میں وہ چیز مل جائے گی اور باغ والا بھی اس کو بھی جو ہے وہ اور کھیت والا بھی پیسہ پا جائے گا اس کو کھیت کی بوائی میں اور کھیت کے اس میں خرچ بہت سارے مصارف اور باغ کے بہت سارے مصارف اور خرچ ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے اس کو فائدہ پہنچ جائے گا تو شریعت نے اس چیز کا خیال کیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے اور قرض تو آپ سب لوگ جانتے ہیں قرض کس کو کہتے ہیں اور رہن بھی جانتے ہوگے رہن کس کو کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو <متحدث> گروی رکھنا یعنی ہم نے آپ سے قرض لیا دس لاکھ تو آپ نے کہا کہ ہم کو کوئی چیز ہمارے پاس رہن کے طور پر ذمے میں کوئی آپ نے اپنی گاڑی رکھ دی ہاں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہوں موڈگیج جیج نہیں چلیے پھر میں اس کو انگلش میں دیکھ کر کے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو آج ضرورت نہیں خیال نہیں آیا نہیں تو دیکھ لیتا تو اس آپ کے پاس تو کتاب ہے انگلش انگلش میں چلیے بہرحال آپ اردو میں سمجھ لیجیے اس کو اردو میں رہن بولتے ہیں رہن بولتے ہیں ہندی وغیرہ کا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں گروی رکھنا ہاں گروی کا لفظ ہے گروی چیز رکھنا تو کوئی چیز گروی رکھتے ہیں تو کس لیے رکھتے ہیں کہ بھائی کسی سے کچھ پیسے لیتے ہیں پیسے لے کر کے اپنی کوئی چیز جو ہے اس کے پاس بطور ضمانت رکھنا اس کو کیا کہتے ہیں رہن بولتے ہیں اور گروی رکھنا بولتے ہیں اور شریعت میں روزمرہ کی زندگی میں اجتماعی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ایک یہودی کے یہاں اپنی زرا رکھ کر کے اس سے کچھ غلہ لیا تھا اور جب آپ کی وفات ہوئی تھی وہ تو آپ کی وہ زرا جو ہے یہودی کے یہاں تھی یہودی کے یہاں تھی تو ایسا کرنا بھی جائز ہے ایسا کرنا بھی جائز ہے تو کا بیان ہے اس میں انیب نے عباسی ندی اللہ جی چلیے وہ مسئلہ تو آئے گا لیکن میں پھر سمجھا دیتا ہوں اصل میں دیکھیے گروی رکھنے کے لیے اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جو کیا کہتے ہیں منتقل ہونے والی چیز ہو منتقل ہونے والی چیز ہو منتقل ہونے والی چیز ہو جیسے کہ کیا کہتے ہیں جانور گھوڑا اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں سواری یہ چیز یا اسی طرح سے کوئی اور چیز ہو جو چیز منتقل ہونے والی چیز ہو سو, سونا چاندی اور جو کچھ بھی ہو زیورات وغیرہ اپنا ہتھیار ہے کچھ اس طرح کی چیز جو منتقل ہونے والی چیز ہو تاکہ اگر جو ہے پیسہ لینے والا شخص قرض لینے والا شخص اگر کسی طرح کی بے ایمانی کرے کسی طرح کی بداہدی کرے تو وہ چیز جو گروی اس نے رکھا ہے بطور ضمانت اس کو وہ بیچ کر کے وہ اپنے اپنا فائدہ اٹھا لے یہ مقصد ہوتا ہے لیکن اگر کیا کہتے ہیں فلیٹ ہے یا اسی طرح سے گھر ہے یا اسی طرح سے زمین وغیرہ ہے تو عام طور پر فلیٹ گھر وغیرہ زمین وغیرہ آدمی کی ملکیت پر ہوتی ہے لینے والے کی ملکیت میں ہوتی ہے اگر اس کو دے بھی دیا رہنے کے لیے ہاں؟ تو اگر وہ پیسہ واپس نہیں کرے گا اور مقدمہ دائر کر دے یا کیا کہتے ہیں قانون کا سہارا لے کر کے اس آدمی کو ہنس نکلوا سکتا ہے پیسہ بھی اڑپ کر لیا اور اپنا گھر اور اپنی زمین جائیداد بھی لے لیا تو اس لیے فکس ایسڈ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی چیز نہ ہو لیکن ابھی ایک میں فتوا پڑھ رہا تھا اسی بات جب آئی کہ یہاں وہ نقل منتقل ہونے والی چیز ہو تو اس کو میں پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ ایک سوال کیا تھا ایک شخص نے کہ میں نے کسی سے میں نے کسی سے کیا کہتے ہیں پیسہ لیا پندرہ ہزار ریال اور اس کو اپنی زمین جس کی ملکیت پچیس ہزار ریال تھی اس کو رہن پر رکھ دیا اور میں نے پورا لکھا پڑھی کر دیا پوری کہ اس کو بیچنے کا حق حاصل دے دیا اس کو کیا پاور آف اٹارنی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جی اس طرح کی یعنی پاور آپ کے نہیں دے دیا یا اسی طرح سے کوئی گھر ہے یا فلیٹ وغیرہ ہے کہ پورا فل پاور دے دیا کہ اگر میں اس کو جو ہے یا قرض لینے والا شخص اس کو ادا نہیں کرے گا تو اس کو بیچ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس طرح کی چیزوں کو بھی رہن رکھا جا سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو بھی رہن رکھا جا سکتا ہے تو بہرحال انہوں نے جو فتوہ ذکر کیا تھا کہ ایک سال کی مدت تھی انہوں نے جو ہے انہوں نے چودہ سال تک اس کو پیسہ نہیں دیا نہ اس نے پیسہ مانگا اور نہ اس نے مطالبہ کیا اب پھر جب مطالبہ کرنے کا ٹائم آیا زمین کی قیمت پچہتر ہزار ریال ہو گئی تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں زمین دے دوں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اسی لیے اہل علمی نے کہا ہے کہ پورا معاملہ ہو اگر ایسی صورت آ جائے پیش آ جائے تو بہرحال امانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر چاہے جتنی قیمت بڑھ گئی ہو جو ہم سے وعدہ ہوا تھا جو کیا کہتے ہیں وہی ہونا چاہیے جو معاملات ہوئے تھے کیا بھائی تم پیسہ لے لو اور وہ چیز واپس کر لو ٹھیک ہے نا تو یہ رہن ہے مسائل آئیں گے ان شاء اللہ تمہارے کو تارا علب نے اقبا سے ندی اللہ تعالیٰ کال قدیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینتا وسنت فکال من اسلفی تمر فل یوسل کیلم معلوم معلومن الم معلوم الى شرطرفی شرط کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ پھلوں کے بارے میں یہ بیع سلم کر رہے ہیں یعنی پھلوں میں یہ بیع کر رہے ہیں کہ پیشگی طور پر وہ پھلوں کی خریدنے کے لیے ایک سال پہلے دو سال پہلے پہلے ہی وہ پیسہ دے دے, دے, دے دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا کہ دیکھو اگر تم یہ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو تو اگر ناپی جانے والی چیز ہو جیسے پہلے عموماً کھجوروں کو ناپ کر کے بیچتے تھے وزن پیمانہ ہوتا تھا تول کر کے نہیں ناپ کر کے بیچتے تھے تو معلوم ہو کہ اتنا پیسہ ہے اور اتنی کھجوریں ہم کو لینا ہے اور اس مدت میں فلا وقت میں لینا ہے ایک سال کے بعد چھ مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد کہ چیز مقرر ہو اتنا پیسہ دیا اتنے کی اتنے کلو کھجوریں وزن معلوم ہو اور ٹائم معلوم ہو یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں چلو ہم نے یہ پیسہ دے دیا ہم کو جو ہے دے دیجیے گا اب وقت مقرر نہیں کیا وہ کہے کہ بھائی باغ والا یا کھیت والا کہے کہ جب وقت آئے وقت پر یہ جائے لینے کے لیے کھجور لینے کے لیے یا غلہ لینے کے لیے تو کہے کہ نہیں اس سال نہیں دیں گے اگلے سال دیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ٹائم فکس ہو کہ بھائی اس فصل کی اس فصل کی کھجور ہم کو چاہیے اس فصل کا غلہ ہم کو چاہیے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جی تو یہ قید ہونی چاہیے کہ اس طرح سے آدمی جو ہے معاملہ کر سکتا ہے ایک سال کے لیے ایک سال پہلے دو سال پہلے اب آج جو ہے آج کیا کہتے ہیں आज भी ये मामिलात होते हैं कि नहीं कि किसी को आदमी पेशगी तौर पर पैसा दे देता है कोई कारोबार जैसे किसी का है कारोबार किसी का है तो अब वो कहता है कि हमको भाई ये हम पैसा दे रहे हैं हमको ये चीज मंगा दीजिए हमको ये चीज चाहिए हम, हमको ये चीज मुहैया कर दीजिए तो क्या कहते हैं ऐसा कर सकते हैं दुरुस्त है अभी एक हदीस और आएगी उससे और बात वाजि हो जाएगी बात समझ गई कि नहीं وان عبد الرحمٰن بن وعبد اللہ, بن اللہ تعالیٰ مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم و جبیب و عن ذلك رحل بخاری دیکھیے وہ روایت یہاں پر آ گئی عبد الرحمن ابن ابزا اور عبداللہ ابن ابی اوفا دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے وقت مال غنیمت حاصل کرتے تھے اور ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے ملک کے شام کے کچھ کاشتکار آتے تھے جن کو نبیت یا نبتی کہا جاتا ہے نبتی یعنی کاشتکار کاشتکاری کرنے والے مختلف اس کی توجیہات کی ہے کہ یہ اصل میں عرب والے تھے بعد میں جو ہے ان کی یہ دوسری قوموں سے خلط ملتے ہو گئی ابراہی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے دوسری قوموں سے خلط ملتے ہو کر کے ان کی عربی زبان ختم ہو گئی دوسری زبان بولنے لگے بہ یعنی ملک شام سے یہ لوگ آتے تھے یہ ملک شام سے نبتی لوگ آتے تھے تو ہم انہیں گندم یعنی گیہوں جو اور اسی طرح سے کشمش اور اسی طرح سے ایک روایت میں کیا ہے کہ کھجور یہ زیتون وغیرہ لانے کے لیے ہم لوگ ان کو پیشگی طور پر پیسہ دیتے تھے کہ تم آئے ہو یہ پیسہ لے لو فلا وقت میں تم جب آنا تو ہمارے لیے یہ چیزیں خرید کر کے لے آنا ہمارے لیے یہ چیزیں لے آنا راوی کہتے ہیں راوی سے کہا گیا کہ کیا ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی ان کے پاس کھیت ہوتے تھے کہ ان سے آپ جو ہے ہنتا اور شہر اور زبی وغیرہ منگایا کرتے تھے تو راوی نے جواب دیا کہ ما کو نانسل مان دالک ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے اب چونکہ وہ یہ تجارت کرتے تھے ملک شام سے غلے وغیرہ لاتے تھے تو ہم ان کو کیا کرتے تھے پیسے دے دیتے تھے کہ اب کی بار آنا تو ہمارے لیے یہ چیز لے کر کے آنا تو دیکھیے جب سوال صحابہ اکرام صاحب ان سے پوچھتے نہیں تھے تو یہاں پر یہ مسئلہ پھر نہیں ہوگا کہ ہاں ان کے پاس کھیت ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ نے ان کو ذمہ دار بنا دیا ان کو پیسے دے دیے تو اب جو ہے آپ نے طے بھی کر لیا کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا نا کہ وزن بھی معلوم ہو کہ کتنے کیلو اور کین بھی معلوم ہو اگر کیا کہتے ہیں ناپنے والی چیز ہو یا میٹر والی کوئی چیز ہو تو اس کی جو چیز لانے کے لیے کہا ہو وہ چیز اس کی صفت معلوم ہو اور ٹائم بھی معلوم ہو تو ایسی چیز کے لیے آدمی پیشگی طور پر پیسے دے سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی نہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کوئی پاکستان جا رہا ہے ہندوستان جا رہا پاکستان جا رہا ہے آپ نے ان کو کہا کہ فلا کپڑا جو فلا کپڑا یہ میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں فلاں کپڑا میرے لیے, لیے لیتے آئیے گا اتنا کپڑا یہ اتنا پیسہ ہے اتنے میٹر کپڑا لیتے آئیے گا تو آپ جو ہے کیا کہتے اس کے لیے لا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں آپ اس کے لیے لا سکتے ہیں اور فائدہ بھی کما سکتے ہیں فائدہ بھی کما سکتے ہیں آپ نے کہہ دیے کسی سے آپ کہاں جا رہے ہیں اپنے ملک کے جا رہے ہیں ہمارے لیے جو ہے شہر لیتے آئیے گا شہد لیتے آئیے گا اتنے کلو شہد لے آتے آئیے گا یہ پیسہ لے لیجیے تو اس طرح سے اگر کاروبار کرنے والے لوگ ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اور آج کل اس طرح کا کاروبار بہت چل رہا ہے, ہے کہ نہیں جی چلیے آج کا درس یہیں رکھتے, رکھتے, رکھتے ہیں دو ہدی ہوئی ہیں لطالا ندی سو کو اچھی طرح سے سمجھنے اور ان پر عمل کر کی چیت فرمائے اور اس لا مالا ندی ناخ ندی وہاں